سرکار مدینہ قرار قلب و سینا فیض گنجینہ صاحب معتر و محمر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عظمت نشان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے جو دس بار درود پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو میری طرف محبت اور شوق کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ پڑے تو کل بروز قیامت میں اس کا گواہ اور شفیع ہوں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی, علی محمد صلو اللہ تعالی علی وآلہ وسلم سلسلہ اسلامی زندگی میں ایک بار پھر ہم سب جمائیں آپ کو مرحبہ کہتا ہوں انشاء اللہ اللہ آج بھی ایک بہت ہی اہم موضوع سے متعلق ہم گفتگو کو شامل کریں گے اور آج کا موضوع بہت ہی اہم ویری انٹرسٹنگ آج کا موضوع ہے ہنسی مذاق ایک ایسا پہلو کہ جس کی طلب ہر شخص کو رہتی ہے اور لوگ ہنسی مذاق کرنے میں جتنا لطف اندوز ہوتے ہیں جتنا لطف محسوس کرتے ہیں ہماری گیدرنگس کے اندر ہمارے دوستوں کے اندر ہمارے ٹیلی فون پر بات کرتے وقت یا جہاں پر ہم کام کاج کرتے ہیں وہاں پر تقریباً ہنسی مذاق کا سلسلہ جاری رہتا ہے بلکہ اتنا زیادہ کہیے کہ شاید ایک کوئی جگہ ہو جو اس سے محفوظ ہو جہاں نہیں کرنا وہاں کر بیٹھتے ہیں اس کی کیا آؤٹ لائنز ہیں اس کی کیا کیٹیگریز ہیں اس کی کیا حدود ہیں اس کا جاننا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے ابھی مغرب کا ہی واقعہ ہے جماعت میں حاضر تھا تو اگلی ہی صف میں دو نوجوان کھڑے تھے اور اقامت ہو چکی تھی اب صفیں درست کرنے کا وقت ہے لیکن وہ ایک دوسرے سے مذاق کر رہے تھے جیسے پیٹھ میں مکہ مارا ایک نئے دوسرے کے اس طرح کا انداز تھا تو موضوع چونکہ یہی تھا تو ذہن میں آیا کہ دیکھیے یہ اس قدر بڑھ گیا ہے یہ معاملہ کہ اب ہماری مسجدیں اور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے جب ہم حاضر ہیں اس وقت بھی ہنسی مذاق ہم کو سوج رہی ہوتی ہے تو بڑا اہم موضوع ہے اور یوں سمجھیے کہ بچے سے لے کر بڑے تک اس میں مصروف رہتے ہیں ان شاء اللہ آپ کے کالز کو بھی شامل کریں گے نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ ہوں گے اس موضوع سے متعلق آپ جو بھی سوال کرنا چاہیں ابھی فون اٹھائیے ہاتھوں ہاتھ اپنی کال ریکارڈ کروائیے ان شاء اللہ آپ کے سوالات کے جوابات کو بھی شامل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر گفتگو کو ہمارے ہر انداز کو اسلام کے مطابق گزارنے کی اور بنانے کی توفیق بڑھتے ہیں سوالات کی جانب نگرانی شرا ہمارے ساتھ کرم حضور سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مزاح کسے کہتے ہیں اور شریعت مطالعہ میں اس سے متعلق ہمیں کیا رہنمائی دی گئی ہے الحمدللہ رب والصلاة علیہ السید المرسلین جو مزاح ہے نا سے وہ اپنی اصل میں اصل کے اعتبار سے بنیادی اعتبار سے اس کو مضموم اس کو قرار دیا گیا ہے اس کو اس کی پذیرہ ہی نہیں ہے صحیح اور اس متعلق بہت ساری روایتیں بھی ہمیں ملتی ہیں کہ جب انسان مزاح کی طرف جب بڑھتا ہے نا تو وہ عموما اپنا وقار بھی کھو بیٹھتا ہے اور سامنے والے کا امیج معیار پھر ہر ایک کے احساسات جدا جدا ہوتے ہیں یعنی کہ اگر آپ سے میری دوستی ہے اچھے تعلقات ہیں لیکن اس کا یہ ضرور نہیں مطلب کہ ضرور نہیں ہے کہ میں آپ کی قوت برداشت سے بھی آگاہ ہوں اور ہر ایک کی قوتیں برداشت ہوا کرتی ہے تو بعض لوگوں کا مزاح کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے کیا ہمارے اس سلوک سے کسی کی دل آزاری ہو جائے گی یا کیا ہو جائے گا صحیح اب چونکہ یہ بھی ایک معاشرے کا میں ایک انداز ہے مزاح مسخری اور ہنسنا ہسانہ لٹریچر کا ایک پورا باب اس کو مطلب لوگ کرتے ہیں یہ لکھا بھی جاتا ہے بولا بھی جاتا ہے اور گیدرنگس کے اندر بھی کیا جاتا ہے کئی اب, ابواب ہیں اس کے بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پروفیشن بن چکا ہے بالکل ہے دنیا میں ہنسانا جو ہے نا یہ ایک پروفیشن بن چکا جی جی برا ایک برا ہے کامیڈی جیل آپ اس کو شعبہ ایک پورا شعبہ ہے اور شاید اس کی ٹریننگ بھی ہوتی ہوگی میری میں سے فرضی طور کر پر ہوں شاید ٹریننگ ہوتی ہوگی اس کی کلاسز ہوتی ہوں گی اور ہنسانے کے نت نئے انداز بتائے سکھائے جاتے ہوں گے اور ظاہر ہے کہ کامیڈین کو بلا کر ان کو پیسے بھی دی جاتے ہیں تو اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ بس وہ لوگوں کو ہنساتا ہے صحیح اب ہنسانے میں وہ اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے کہ آیا میرا یہ انداز شریعت متحرہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے چند احادیث مبارکہ اگر ہمارے پیش نظر ہوں اور وہ آئے تھے کریم ابھی اگر ہم اپنے پیش نظر رکھیں کہ کم ہنسو رو زیادہ ود حقوق کلیلن و تو کم حصو، کم ہنسو کم ہنستے اور زیادہ روتے یا کم ہنسو زیادہ کا اس طرح کا مضمون <تضح> بنتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم پاکی سے مبارکہ بزرگہ نے دین کے جو اقوال اور ارشادات جو میرے مطالعے میں آئے ہیں اگر مدنی چنع کے ناظرین اولن اس پر تھوڑا سا غور کر لیں اور سن لیں تسلی کے ساتھ تو مزاح یہ مذاق مسخری جو ہوتی ہے کامیڈی جو ہوتی ہے اس کا اصل جو اسلامی تصور ہے وہ ہمارے سامنے کلیئر بھی ہو جائے گا ڈکلیئر بھی ہو جائے گا کیونکہ ہمارے اس وقت معاشرے میں کامیڈی کو ہسی مذاق کو مزاح کو پروفیشن بنانے کے بعد اس کو مطلب کہ ایک غم پریشانی دکھ ہیں لوگ تکلیف میں ہیں تو اس طرح حساب بلا کر ان کے غم تکلیفیں دور بالکل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ زبان یہ ہنس بول لیتے ہیں بلکہ اس طرح کی تھیوریز بھی پیش کی جا رہی ہیں کہ جو کہا لگا کے ہنستا ہے تو اس کا غم دور ہو جاتا ہے نفسیاتی طور پر بھی اس کو بیان کیا جا رہا ہے میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ چینل کے میرے چینل کے ناظرین بھی شاید اتفاق کریں کہ اس وقت دنیا میں میں قوموں کی بات نہیں کرتا میں افرادوں کی بات کرتا ہوں کامیاب افرادوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے جنہوں نے کوئی کاڑھا نمایاں انجام دیا ہے اور لوگوں کے لیے کچھ کام کیے ہیں آپ ان سائنٹسٹ کو لے لیں یا ایسے کوئی مطلب بہت بڑے سمجھدار اور تجربے کار لوگوں کو لے لیں بےخصوص میں علماء مشائق مفتیان کرام کی ضرور بات کروں گا اگر آپ ان کی سیرتوں کا جائزہ لیں اور ان کے کردار میں جھانکیں تو ان کے کردار میں آپ کو سنجیدگی کا پہلو غالب زیادہ ہوگا جی اور سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے اپنی منزل کو پایا اور اپنے کام میں لگے رہے یہ ایک میں نے مثال کے طور پر عرض کیا مزاح کتنا ہونا چاہیے کتنا نہیں ہونا چاہیے میں انشاءاللہ شاء کرتا رہوں گا پھر آپ کے ذہن میں اگر اٹھتے ہوں روایت جا بیان فرما رہے تھے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلے تک روایت روایتی عرض کروں گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث پاک ہو مستد امام احمد بن حمبل کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم <سلام> فرماتے ہیں کہ ایک شخص کوئی بات کہتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے ہم مجلس لوگوں کو ہنساتا ہے لیکن وہ اسے سوریا ستارے سے بھی زیادہ فاصلے تک دور جہنم میں لے جائے گی <سلام> اگر ہم اس کی بنیادوں پہ غور کریں تو اس میں جو حد سے جو بڑھتے ہیں نا جی ان کی مذمت کی گئی ہے بالکل منع ہے حد سے بڑھنا پھر ہمیشہ اس کام میں لگے رہنا کہ آپ کا وہ کام ہی نہیں ہے ہنساتے رو ہستے رہو ہنساتے رہو ہستے رہو ہنساتے رہو یہ ممنوع ہے اس کو منع کیا گیا اس, اس کو پھر اپنی عادت بنا لینا اس میں بہت ساری خرابیاں ایک تو یہ کہ یہ کھیلد کی طرف لے کے جائے گا آپ کو رویب کی طرف لے جائے گا کوئی دینی اور اخروی فوائد بظاہر اس میں نہیں آپ بیٹھے ہیں دو گھنٹے تک اور گھنٹے تک اگلا آپ کو جھوٹ بول کر ہنسا رہا ہے ہنسا رہا ہے رہا ہے رہا ہے کبھی اس کی کبھی اس کی دلاگاری کر رہا ہے کبھی اس کی نقل اٹھا رہا ہے اس کی نقل اٹھا رہا ہے یہ دس قسم کی چیزیں کر کر کبھی اس اس کو کو مطلب کہ دس ایسے مطلب سے سوال لیتا ہے کسی کا نہیں اچھالا جائے تو گویا کہ وہ کے اگلا جس کا آپ مطلب کہ اس کو ڈیگریڈ کر رہے ہو وہ جم مٹانے کے لیے چاہ رہا تھے کہ ہسے گا نہیں تو پھر کیا کرے گا وہ ہسرا ہوتا ہے اور آپ مطلب کہ لوگوں کو محسوس کرنے کے نام پر ہسارے ہوتے ہیں اور اس پہ کی دل آزاریوں کا بالکل ہو رہی ہوتی سامان ہے سامان لے رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک تو یہ کھیل کود اور غیر سنجیدگی ہے پھر ہمیشہ کے لیے اس میں لگے رہنا یہ بھی اس کو مضمون قرار دیا گیا اور کسرت مزاج میں جو کسرت کے ساتھ جو مزا مستی کرتے ہیں ان میں یہ خرابی امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے عطا فرمائیے کہ اس خرابی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے زیادہ ہنسی پیدا ہوتی ہے اور زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے اللہ اکمر اچھا معاذ دل میں بخش پیدا ہو جاتا ہے اب جیسے کہ کسی کے ساتھ میں نے مذاق کی اس میں بالخصوص وہ لوگ جو صاحب منصب ہوتے ہیں یا ان کا کھائے نہ کے گروہ ہوتا ہے پیسے کی وجہ سے منصب کی وجہ سے مقام کی وجہ سے اور کسی بھی حوالے سے وہ مطلب کہ تھوڑے سے وہ اپ گریٹ اسم کے نمایاں ہوتے ہیں تھوڑا اچھا ان کے ماتاہت لوگ ہوتے ہیں اچھا ماتاحت آدمی کے منہ میں بھی زبان ہوتی ہے مگر اس کا جب بڑا جب اس سے کوئی مزاق کرتا ہے نا تو اب جیتوں کو کھاتا کہ میں جواب دوں اور جواب اس کا منہ توڑ ہوتا ہے کسی طریقے سے مزاق کی ابے یار یہ بھی کرنے کی چیز تھی اس کے منہ میں جواب تو تھا کرنے کا کیا تھا بھائی صحیح مگر وہ جی منصب کی وجہ سے وہ لحاظ وہ سے لحاظ کر اگلا سمجھتا ہے کہ میں بہت بولتا آدمی ہوں اور میں مطلب کہ بہت زیادہ مطلب کہ پکڑ لیتا ہوں پکڑتا وکڑتا نہیں ہے ایک تو خائنہ نہ کا روگ ہوتا ہے اچھا پتا پھر بعدوں کا یہ پتا ہوتا ہے ہمیں کہ ہم نے اگر اس کو جواب دیا تو سامنے جب وہ جواب دے گا نا تو وہ زیادہ اس سے بھی گرا ہوا جواب ہوگا اپنی عزت کے لیے بہت اچھی بات کی آپ نے بعض کا انسان اپنی عزت بچانے کے لیے چپ ہو جاتا ہے کہ یار اس کے کون منہ لگے گا لیکن اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ میری مطلب کہ کس وجہ سے یہ لوگ چپ ہو رہے وہ سمجھتا ہے کہ دل میں کتنی برائی لے کر جائے گا اور ہمیشہ کے لیے آپ کی قدر اس کے دل میں جو گرے گی وہ پھر کبھی شاید امام غزاری نے فرمایا نا کہ دل میں بکس پیدا ہو جاتا ہے کا نیند اس کی وجہ سے حیبت و وقار بھی ختم ہو جاتا ہے صحیح لہذا جس سے یہ خرابیاں پیدا نہ ہوں وہ قابل مذمت نہیں مگر ایسا مزاح جس میں یہ ساری خرابیاں پیدا نہ ہوں وہ قابل مذمت نہیں صرف یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے بلکہ بہت مشہور ہے معاشرے کے اندر <تصح> <تصح> بعض لوگ حوالہ بھی دیتے ہیں کہ دیکھو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی تو مزاح فرمایا اور چند روایات ہیں آپ نے ایک دو روایتیں پڑھی ہیں لیکن اس طرح کی بھی تو روایات ہیں تو لوگ اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اور اپنے اس کام پر ڈٹے رہنے کے لیے بطور جواز کے پیش کرتے ہیں اور معذ اللہ معلومات ہیں کہ اس میں بکثرت اس کو کوٹ کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ بھی تو روایت ہے میں نہیں کہتا اس کے بارے میں اس سے متعلق ایک مضمون پورا ملتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ملتے ہیں خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں مزا کرتا ہوں لیکن حق بات کے سوا کچھ نہیں کہتا ایک اور حدیث پاک ہوں رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے مزاح فرماتے ہیں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا اگرچہ میں تم سے مزا کرتا ہوں لیکن حق بات کے سوا کچھ نہیں کہ یہ نہیں سبحان ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے مزاح ثابت نہیں ہے بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کا سوال کوڈ کیا ہے آپ لکھتے ہیں کہ اگر تم کہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کراں سے مزاح فرماتے یعنی مزاح منقول ہے تو اس سے کیسے منع کیا جا سکتا ہے یعنی جب ایک کی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ثابت ہوتی ہے مذمت کیسی تم, تم یہ مضمون کیسے کہہ رہے ہو تو امام غزالی فرماتے تو میں جوابن کہتا ہوں اگر تم اس بات پر قادر ہو جس پر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ کرام قادر تھے اللہ تو مزاح کرتے وقت صرف حق بات کہو کسی کے دل کو اذیت نہ پہنچاؤ نہ حدثے بڑھو اور کبھی کبھی مزاح کرو تو تمہارے لیے بھی کوئی حرج نہیں اللہ لیکن مزاح کو پیشہ بنا لینا بہت بڑی غلطی ہے دیکھئے دی دی آپ دی دی دی دی دی دی کو میرا خیال ہے کہ شاید مزاح سے متعلق جن جن کے ذہنوں میں اگر کوئی اس طرح کے سوالات ہوں گے تو میری یہ چار باتوں نے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی سے جو میں نے کوڈ کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد ذہن میں کوئی ماشاء اچھا رہ جائے گا یا کوئی وسا رہ جائے گا جس طرح چھوٹی موٹی خوشتبیاں کرتے میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوشتبئی کے معاملات ہوتے تھے مگر وہ خوشتبئی کے معاملات دیکھیں ایک ہے خوش کرنا جی ایک ہے میں آپ سے بات کرتا ہوں میں مسکرا کر آپ سے بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ ہلکا سا میں مزاح کرتا ہوں جس میں آپ کی کہیں نہ کثر شان ہے نہ آپ کسی لمحے بھی یہ سوچیں گے کہ میری مطلب کہ اس نے کوئی زلیل کیا مجھے معذرت کے ساتھ اگر کوئی اتفاق سے اگر آپ کی گیدرنگ میں کوئی موٹا آدمی آ جائے اب موٹا کدھر جائے گا صحیح ابھی اب فی الحال دیکھ ہمارے اس مکتب میں جہاں بیٹھے ہیں کوئی ایسا جیسا موٹا نہیں ہے جس کو مطلب لوگ موٹا کہیں گے ٹھیک ہے نا جی تو اس لیے اب یہاں بھی مجھے بولنے میں کوئی عرد نہیں میرے ذہن میں ایک بات آئی صحیح. ایسا نہیں کہ میں موٹے کی مثال دینے جا رہا ہوں یہاں کل ایسا بیٹھا ہوگا تو بیٹھا ہوا تھا تو یہ مجھے کوٹ کر لیکن الحمدللہ للہ اس کوئی بھی نہیں ہے صحیح ٹھیک ہے اور اگر آپ کی چینل پر بھی آس میں کوئی ہو تو اس کی طرف بھی دیکھیے مت لیکن چلو اگر دیکھیں گے بھی کو اس کو دیکھنا اب مزا یہ مزاح آیا دیکھ تیری واری آئی اب. اب جملہ کیا آئے گا. لیکن آپ صحیح صحیح بتاؤ کہ اس کو اچھا لگے گا میں ابھی اس کے اندر دکھانے جا رہا ہوں اگر کوئی بلفت کہ ایسا مطلب بڑی جسامت والا آدمی زیادہ ویٹ والا آدمی یا اور کوئی اس کوئی جسمانی کا شکار ہے یا کوئی بولتے بازو باز ہکلا بولتے ہوئے جی وہ بولنا یار اب سورے مطلب کہ کیا ہنسال وہ کالے ادھر آجا وہ کالے بیگ جا کالے رات میں مت آئے کر نظر ہی نہیں آتا ہاں اے سی الٹی سی اب وہ تو ہنسے گا مگر آپ مجھے بتائیے انسان کی ایک نیچر ہے انسان کبھی اپنی مذمت کو پسند نہیں کرتا بالکل کا حصہ ہے صحیح اب کبھی بھی موٹے کو موٹا بولنا بڑی دور کی بات ہے اگر کوئی آئے کس چکی کا آٹا کھا رہے ہو وہ تھوڑی کو مطلب وہ مف پٹو کا تو بولے گا تمہارے باپ کی چکی دوڑی تھی منف بٹو کا تو اب اب دیکھ اس نے جب آپ کے باپ کی بات کی دیکھ باپ پر کیا اس نے رپلائی دیا عمل کا ردی عمل تو ہے ناشن کا ریئیکشن تو ایکشن کا ریئیکشن آیا اب آپ کا ریئیکشن آیا باپ اما جانا تو تجھے کیا ضرورت ہے میرے بولنے کی یہ چیزیں آئی ایک ایسا مزاح جس نے آپ کے دونوں کے دلوں میں دوری پیدا کر دی اور چار آدمی بولیں گے ابھی چھوڑنا ہے جب دیکھو اس کے ساتھ لگا رہتا ہے تو یاد رکھیے کہ اس طرح کی چیزیں اب ہے کوئی شخص آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے آپ اس کو مطلب وہ کو کھلونا تھوڑی آپ کے ساتھ جب جب چاہو گے آپ اسے کھیلو گے جب چاہو گے آپ اسے تفریح کرو گے یہاں تک کہ آپ کسی کی کار مطلب ہر ایک چیز لمٹ ہے ایک فلسفر کہتا ہے کہ یہ ہاتھ تمہارا ہے ٹھیک ہے تم اپنے ہاتھ کو ہلانے میں آزاد ہو ہاتھ میرے ہیں میں اپنے ہاتھ کو ہلاؤں میں آزاد ہوں جیسے چاہوں استعمال ٹھیک ہے جیسے چاہوں لیکن میری حد خب ختم ہوگی یا اگلے کی ناک شروع ہو جائے گی صحیح ٹھیک ہے جراہی ناک شروع ہو جائے گی میری حد ختم ہو جائے گی بھائی آپ تمہارا مار میری ناک تک مسئلہ آ ہے نا اب ناک کی بات آ جائے گی نا ٹھیک ہے تو ہر چیز کی ایک لمٹ ہے اب میں میرا ایک دوست ہے بیٹا ہوا ہے اب اس نے موبائل فون اٹھایا دیکھیں ہر ایک ایک حدود ہوتی ہے مزاح کی بھی ایک حد ہوتی ہے مزاح کی ایک لمٹ ہوتی ہے اگر آپ کسی کے احساسات سے کھیلنے کے لیے جائیں گے اگر اس کے احساسات کے اس کے جذبات کو کر دیں گے تو وہ سامنے سے کریں گے میں کو دیتا ہوں اللہ نے چاہ تو یہ پورے کا پورا مزاق کا تصور اللہ نے کلیئر ہو جائے گا کہ آپ بیٹھے آپ کو کسی نے موبائل اٹھا لیا ایک تو وہ موبائل جب اٹھائے گا نا تب بھی آپ کو تھوڑا سا محسوس ہوگا موبائل اب وہ موبائل ایس ایم ایس کر رہا ہے ایس ایم ایس اب اس نے ایسی جگہ پر ایس ایم ایس کیا جس سے آپ پسند نہیں کرتے تھے اس تک میرا نمبر جائے آپ بولو گے یار تو یہ نہیں کرنا چاہ مذاق کر رہا ہوں نا یہ مذاق کو پسند نہیں آئے گا بالکل نہیں آب آب آب کی موٹر سائیکل کی چابی پڑی ہوئی ہے موٹر گا, کیک مارے گا. چکر لگا, رہا؟ چکر لگا, آپ کو مزہ نہیں آئے گا بعدوں کا یا کچھ بھی نہیں کرے گا خالے آپ کے ساتھ موٹر سائیکل بیٹھا ہوا ٹینکی پہ کچھ لے کر آئے یا سیٹ پہ کچھ لے کر آئے کر رہا ہے رہا رہا, وہ کر رہا آپ کو باتوں کا مزہ نہیں آئے گا یار کیا کر رہے ہو اس سے آپ کے دل میں اس کے لیے کراہت پیدا ہوگی کراہیت پیدا ہوگی اور آپ کو لگتا اچھے مزاج کا نہیں میں لوگوں کے مزاج کو لوگوں کے احساسات کو جب آپ مجرو کرتے ہیں تو اگرچہ بعض اوقات تو آپ حق پر ہوتے ہیں آپ حق پر ہوتے ہوئے بھی آپ کو سامنے سے ریپلائی ملے گا ای, میں وہ حدیث سے پاک آپ کو بتاؤں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علی والی وسلم کی بارگاہ بلد میں کبوک سے جب مدینہ منورہ واپسی ہوئی تو اسی ماہ میں حضرت سیدنا اروا بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آپ کی طرف روانہ ہوئے اور اپنی جو قوم کی سقیف کہ وہ ایک سردار بھی تھے مدینہ منورہ پہنچے پہنچنے سے قبل ہی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے ملاقات ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے انہوں نے آپ سے اجازت چاہی کہ وہ لوٹ جائے اپنی قوم میں جا کر اسلام کی دعوت پیش کریں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, علیہ وسلم نے خدشے کا اظہار فرمایا یعنی سیدھی سی بات ہے کہ آپ تو آپ کے علم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیبی عطا فرمایا پھر میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست. نظر بین فراست تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ روا کی قوم انہیں نقصان پہنچائے گی زیادہ وہ آپ کو مار ڈالیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کی قوم کس مزاج کی ہے تو وہ اس دعوت کو قبول نہیں کرے گی بن مسعود روی اللہ تعالیٰ انہوں نے اتنا دلایا کہ میں انہیں ان کی قواری عورتوں اور ان کے تمام شرافا سے زیادہ پیارا ہوں صحیح میرے دیکھیے کتنا کانفیڈنس کتنا اعتماد اور واقعی وہ مانے جاتے تھے چنانچہ وہ انہیں اسلام کی طرف بلانے کا عزم لے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے انہیں امید تھی کہ قوم ان کے درمیان قوم ان کی عظمت اور برائی ہے وہ اس کا احترام کریں گے ان کی مخالفت نہیں کریں گے خیر وہ اپنی قوم کی آبادی میں پہنچے اور اونچی جگہ سے کھڑے ہو کر آواز دی لوگ جمع ہو گئے آپ نے انہیں اسلام کی دعوت پیش کی اور بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور بار بار کہتے رہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی مربوط نہیں اب جب انہوں نے یہ اعلان اپنے اسلام لانے کا اعلان کیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان لانے کا اعلان کیا اب قوم میں مچنا شروع ہوا دیکھیں ان کے یہ ہمارے خداؤں کا انکار کر رہے ہیں اور ہمیں کہتا تم اپنا خدا چھوڑ دو اب جناب ان پر تیروں کی بارش ہوئی جب تیروں کی بارش ہوئی تو شدید زخمی ہو گئے ان کے رشتے دار آئے ان کو اٹھایا اور مطلب اٹھا کے کہا کہ آپ کہیں تو ہم آپ کے قتل کا وہ انتقام لیں گے خیر آپ نے منع کیا انتقام وغیرہ لینے کے متعلق اور درگزر سے کام لیا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ایک بات کی پامنے سے رپلائی آیا ہم اس بات کو دیکھیں کہ لوگوں کو اپنے اپنے احساسات اور جذبات جدا جدا ہوتے ہیں انہوں نے حق بات کی تھی ان کو باطل عقیدے سے ہٹایا تھا ان کے باطل خداؤں سے ہٹنے کا ان کو بیگام حق دیا تھا مگر کیونکہ ان کے کی جذبات اور احساسات پر ٹھنس سوچی تو ان کی اگرچہ کتنی قدر و منزلت ہو یہ ہر ایک کو سوچنا چاہیے ماشاء کہ آپ کی کتنی قدر و منزلت ہو آپ دو پہ کیوں لگائیں اگر ہے بھی بل تو ڈاؤ پہ نہیں لگائے تو دو پہ لگائیں اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا تو اچھی بات ہے نہ کر کے آپ کچھ نہ کریں نا تو ایسی کوئی بات کرنا جس سے آپ کے بھائی کو تکلیف ہو آپ کے مسلمان بھائی کو تکلیف ہو وہ ایک بات تو میں نے سمجھانے کے لیے عرض کی تھی جی کہ مسلمان بھائی کو تکلیف ہو ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں میں آپ کو چند حدیثیں سناتا ہوں صاحب حدیثوں کی طرف بڑھیں گے ایک سوال لے لیں ہو سکتا ہے کہ وہ انہی موضوعات سے ہی متعلق ہو جو آپ بیان کرنے جا رہے ہیں جی سنائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام اللہ میں سید عمیر سجاد باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں نگانے شدہ سے میرا سوال ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک آپ لے کر آئے ہیں بذا کے حوالے سے چند باتیں یہ دیکھنے میں آتی ہیں کہ عام طور پہ دوست اب آپ جو ہیں ایسے بھر کے بولتے ہیں کہ بھائی مذاق تھا کیا ہو گیا مذاق تھا مذاق تو کبھی کبھی تو کبھی کبھی تو چلتا ہے یار مذاق دوستوں میں تو مذاق چلتا ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوست احباب کھڑے ہوتے ہیں پیچھے سے کوئی آگے تو مارتا ہے اتنی بری طرح اس بندے کی جان نکل جاتی ہے اور بھی کہتا ہے یار دوستی یاری میں مذاق چلتا ہے تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا مذاق دوستی یاری میں جائز ہے دوسری بات یہ کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوست احباب ایسے بھی ہوتے ہیں جو شادی وغیرہ میں دوسری تقریبات میں مل جاتے ہیں اور وہ آپ کی اسلامی لک کو دیکھ کر آپ کی تاڑی وغیرہ کو دیکھ کر آپ کو چڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور بھائی مولوی صاحب آ گئے اور صاحب مولوی صاحب آ گئے تو اس بارے میں نگرانی صورت سے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا وضاحت کریں کہ مذاق کب کب جائز ہو جاتا ہے کن صورتوں میں جائز ہوتا ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ایک دو باتیں پیش نظر رکھیں گے تو ان اللہ تعالی میٹر کلیئر ہو جائے گا یاد رکھیے کہ یہ جو مسلمانوں کو جو ستانا ہے اور ان کی جو دل آزاری ہے نا تکلیف دینا یہ مذاق میں کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے اور ہمارے یہاں جب تک کہ کسی کو تکلیف دی نہیں جائے گی کسی کی نقل اتاری نہیں جائے گی کسی کو ڈیگریڈ کیا نہیں جائے گا کسی کو پریشان کیا نہیں جائے گا وہ کسی کے پریشان کسی کی چیز چھپا لیں گے کسی کی گاڑی کی چابی چھپا لے گا میرے کھالے کھال ادھر اب وہ ڈھونڈتا رہے گا ڈھونڈتا رہے گا ڈوںڈتا رہے گا اور وہ بولے گا میرے پاس تو نہیں بولے گا میرے پاس جھوٹ بھی بولتے ہیں نا میرے پاس تو نہیں ہے اس نے کسی چھپا کر رکھ دی ہے میرے پاس تو نہیں ہے چابی اسی کے جوتے میں ڈال ڈھونڈتا رہے وہ جب وہ جائے گا لگا تو اور جب جائے گا تو صحیح نا ایک نا ایک دن جائے گا جب دوٹا پہنے گا تو چبھی مل جائے گی اس کو یوں کریں گے اسی سیئر کہتے کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب اب بتائیے کہ روایتیں میں آپ کو سناتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اس بات سے منا فرما جیسے مسلمان کو گھبراہٹ پیدا ہو اور وہ مطلب اس کو تشویش میں اس کو ڈالا جائے یعنی ایک رو صحابہ کرام کے ساتھ آپ کے ساتھ سفر میں تھے صحابہ کرم تو ہر ایک آدمی کا اپنا سامان تھا اسلحہ تھا بستر تھا کھانے وغیرہ تھے تو قافلے کی کسی منزل میں پڑاؤ کیا نا رکے ایک آدمی سویا تو اس کے ساتھ ہی ہنسی مذاق میں اس کے رستے کی طرف بڑھا اور اسے اٹھا کر لے گیا مستی مستی میں آپ نے کہا نا مستی مسیح میں رستہ اٹھا کر لے گیا اب وہ جیسے ہی جاگا تو اس کو اپنا سامان کم لگا وہ پریشانی کے آلم میں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو مزتریب کرے بے چین کرے سہی, سہی ایک حدیث ماشاءاللہ صحابہ کرام کرم علیہ مردوان ایک اور مقام پر سفر میں تھے ایک شخص سواری پر بیٹھے بیٹھے تو اونگا گئی موٹ پر سواری ہوتے تھے تو اونگا گئی تو ساتھی میں موقع پا کر اس کے جس میں وہ تیر رکھتے ہیں اس سے وہ تیر اڑا لیا مزاقال لیتے اب وہ جیسے چیزیں تو اس کو کھٹکا لگا اس کے ہتھیار کو کسی نے چھیڑا ہے وہ ڈر کے مارے جاگ گیا نا ڈر کے مارے گیا کس کا سرکار صلی اللہ تعالی فرمایا کسی آدمی کے لیے حلال نہیں کہ وہ مسلمان کو پریشان کرے کتنی معمولی چیزیں دونوں بدائے اب میں ان کے دوبارہ جواب کی طرف آتا ہوں تو اب یہ غور کیجئے کہ ایک شخص نے کسی کا چپل چھپا لیے اب وہ شخص چپل ڈھونڈ رہا ہے چپل چپل کی در گئے چپل کے چپل کی در گئے تو اب وہ چپل جس نے وہ مل گئے دے دیے گئے اس پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عمل کی مذمت فرمائی تو انہوں نے عرض کیا آقا کی بار میں صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں نے تو دن لگے گی تھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مذمت فرمائی کہ مسلمان کو پریشان کرنا کیسا اس کو تکلیف دینا کیسا بہت واضح اس کا مطلب اب آپ بتائیے کہ اس ان احادیث مبارکہ کے بعد اب آپ کے مزاق مسکری کے جو بھی معاملات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ٹھاک اس کی باؤنڈری ہو گئی ہے بالکل یعنی دل آزاری لمحے کی مولوی اب مولوی مولوی والے مولانا ہو کر یہ کرتا ہے اب میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں مولانا ہو یہ کرتا ہے اب اس کو بولو گے تو اس کو خرابی لگے گا نا تنقید کی آپ نے آپ کا مقصد کیا تھا مزاح کیا مگر تنقید کے داموں تنقید میں چپ کر کیا مزاح کیا تانے کے ساتھ کیا مزاح کیا جھوٹ کے ساتھ کیا مزاح کیا دل آزاری کے ساتھ کیا یہ, یہ کون سا مزاح ہے آپ کو کیا اگر آپ کو واقعی کچھ سچ سچا ستھرا عمدہ صحت اور ریسپیکٹیبل مزاح کرنا ہے کہ نہیں آپ کو سمجھ بوجھ کرے کیا ضرورت ہے مزا کر کر اپنے لیے جہنم کے انگارے جمع کر رہی اور دوسرا پہلو تو بہت خطرناک ہے جو انہوں نے بھی بیان کیا اور جو کفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب ہے تو اس کے اندر کتنی ایسی مثالیں ہیں جو یہی عادت جب بڑھتی ہے تو پھر اس چیز سے آگے نکلتی ہے اب علم الدین تو ہوتا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں انبیاء کرام کی شان میں فرشتوں کی شان میں قبر و آخرت کی شان میں جہنم کے بارے میں اسی طرح علماء کے بارے میں نہ جانے کتنی ایسی اقسام ہیں اس کو غور کریں گے تو مذاق کی وجہ سے بندہ بعض اوقات کفر کلمات بن دیتا ہے یہ تو الگ کفری ہو گیا نا کہ مطلب کہ انسان کے منہ سے کفر نکل جائے یعنی اسی عادت میں جو عادی ہوتے ہیں اب جیسے مذاق کی جس کو عادت ہے اچھا ابتدان وہ چپل چھپا رہا ہے چابی چھپا رہا ہے یہ کر رہا ہے لیکن اس میں انتہا تو نہیں ہے جو اب لوگوں کا مزاق اڑائیں گے جی جانب اب سی کے مذاق اڑائیں گے محض محض آگے بڑھیں گے آگے بڑھیں گے آگے بڑھیں گے تو ان کو یہ تمیز تھوڑی ہے کہ یہاں تک یہ حرام ہے اور یہاں تک کفر ہے یہاں تک جو ہے وہ مکرو ہے یہاں تک جائز ہے اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بار بجلی چمکے گی تو اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے فاقیہ کریں گے وہی گیدرنگس کے اندر ہی عموماً جو آپ نے ایک مثال دی ہے مواز اللہ یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تصویریں منا رہے ہیں تو بجلی چمکنے پر یہ مذاق کیا اسی طرح اور مطلب بھیسیوں مثالیں ہیں کہ جو اس پر دی جاتی ہیں اسی طرح قرآن مجید کے بارے میں آیات کا مذاق بنانا آیات کا مذاق اڑانا غلط مقام پر اس کو کوٹ کرنا تو بیسک جس کی عادت خراب ہوگئی تو اب اس کو اس چیز کی تمیز نہیں رہتی پھر آگے چل کے کہ میں کس چیز کا مذاق اڑا رہا ہوں <تصفح> تو یہ تو بہت خطرناک اور جو پہلی روایت آپ نے پڑھی کہ بندہ ایک بات کہتا ہے زبان سے ایسی بات نکالتا ہے اور سریہ ستارے کے فاصلے تک جہنم میں جا گرتا ہے جو ابتدا میں آپ نے پڑھی تو اس کے ذمہ کے اندر علماء نے بیان کیا ہے نا کہ جہنم میں جانے کی صورتیں ہے دل آزاری ہے اسی طرح کفریات جو ہیں وہ بک دینا مذاق کے اندر تو وہیں پر بندہ پہنچ جاتا ہے اگر ہم اپنے شریعت کو ہمارے <تصفح> <تصفح> اسلام کے مزاج کو پہچانے نا تو ہمارے شہریت اور ہمارے اسلام کا مزاج کیا ہے وہ ہمیں اس طرح کی کیفیات کی کیسے دیکھا جس میں غفلت کی غفلت ہے جی جیسے کہ عید الفطر آ رہی ہے تو امام غزالی علیہ رحمۃ علی اللہ والی نے حضرت سیدنا وہاب بن بزرگ کا غول نقل کیا ہے جی کہ عید الفطر عید الفطر کے دن کچھ لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا دیکھیں مزاج ہمارے بزرگوں کا فرمایا اگر ان لوگوں کی بخشش ہو گئی ہے تو یہ کام شکر گزار لوگوں کا نہیں ہے صحیح ٹھیک ہے وہ ہسی سے ہم غفلت والی ہسی مراد لے لیں گے تبصم مسکرانا یہ ایک اچھی چیز ہے تو اگر ان کی بخشش ہو گئی ہے تو یہ شکر گزار لوگوں والے عمل نہیں ہے اور اگر ان کی بخشش نہیں ہوئی تو ڈرنے والوں کا بھی عمل نہیں ہوا کرتا اب دیکھیں کیسی مطلب انہوں نے गा गा جا جا حضرت ابن عباس سعودی اللہ تعالیٰ رہنما فرماتے جو شد گناہ کر کے ہنستا ہے وہ جہنم میں روتا ہوا داخل ہوگا پھر مذاق کی بات اقسام اور مزاق کس سے کیسے کرنے کے کی کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بھی حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں فرما کہ میری ماں نے مجھ سے فرمائے بیٹے بچوں سے مذاق نہ کرنا ورنہ ان کی نظروں میں رسوا ہو جاؤ گے اللہ یہ بہت حکمت تمہارا مظہم پھول ہے کہ oh. جب بھی آپ بچوں سے مذاق کرو گے نا تو oh. بچوں کے نظروں میں رسوا ہو جائے گا بچے, پھر بچے آپ کے ساتھ ایسی حرکتیں کریں گے کہ آپ کو چار آدمی میں رسوا ہونا پڑے گا ہیبت hmm. چلی جائے گی ہیبت چلی جاتی ہے اسی طرح سے سعید بن آس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کسی شریف آدمی سے مذاق نہ کرنا اس کے دل میں تمہارے خلاف کینا پیدا ہو جائے گا اللہ اور کسی ادنا آدمی سے بھی مذاق نہ کرنا ورنہ وہ تم پر جورت کرے گا सही یہ اتنے پیارے حکمت کے مدنی پھول ہیں اگر کسی شریف آدمی سے واقعہ ہیں کریں گے تو وہ مطلب کبھی بھی آپ کو پسند نہیں کرے گا جواب نہیں دے گا نہیں رہے گا نہیں رہے گی کبھی آپ کو کبھی چار آدمی بلائیں گے تو فون کرے گا فلا فلاں میں نہیں آتا وہ اس پہ تمیز ہی نہیں ہے وہ جب دیکھو مطلب کہ واحد قسم کی باتیں کرتا رہتا ہے اچھا بعض بعض گھر میں سمجھتے ہیں کہ ہم کو مساق مسکی کرنی ہے تو کبھی وہ ماں کو تکلیف دے رہے ہوں گے کبھی بہن کو تکلیف دے رہے ہوں کبھی بھائی کو تکلیف دے رہے ہوں گے, گے بھائی کیوں تکلیف کر رہے تکلیف نہیں کر رہا میں تو مذاق کر رہا ہوں میں تو گھر کا ماحول اچھا بنا رہا ہوں تکلیف دے کر کوئی مذاق نہیں ہے یہ یہ ادھر بٹھا لیجئے ماشاء کسی کو ذلیل کر کے کسی کو رسوا کر کے کسی کو ڈی گریڈ کر کے ماض اللہ گناہ کر کے کون سا مذاق ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے یہ مزاح نظا کی حدود کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں میں مطلب یہ سمجھے کہ آپ کے لیے میں مطلب بارڈر لائنیں بتا رہا ہوں یہ بارڈر لائن ہے اس کے آگے مت بڑی اگر مزاق کو اس سے خالی کر دیں گے جو آپ نے بیان کیا ناجائز نہ ہو دل آزاری نہ ہو کسی کا عیب نہیں ہے کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسا بہیو نہیں کیا گیا تو میرا خیال ہے کہ پھر تو واقعی کم ہو جائے گا آو سنجیدہ ہو جائیں گے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے بات. اس کو یہ انگلی مارتے ہیں مارتے ہیں بونگلیاں مارتا ہے نا بھنچلی میں ادھر انگلی ماریں گے ادھر انگلی ماریں گے اچھلے ہاں بعض کی طبیعت ہوتی ہے کہ ان کو یہاں اگلی بگلی اونچی نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا تو انگلی ماریں گے وہ اچھلے گا اچھلے گا تو لوگ لطف اندوز ہوں گے اے ہنسیں گے ہنستے بھی پھر آواز سے ہے نا ٹھیک مار مارے گا اب یہ اس کو بنا لیا یہاں تک مفتی احمد احمد یار خان نئی نی اللہ علیہ نے مشکا شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ یوں ایک کو ٹارگیٹ بنا کر جس کو فلم چلانا کہتے ہیں نا کہ اس کو پھر اس کو بناتے تختہ مشق اس کو مفتی صاحب نے ناجائز لکھا ہے جائز نہیں ہے کیونکہ یہ پھنس گیا اب آپ لوگوں کے بیچ میں اور کلام کے حوالے سے کوئی اللہ نہ حرکت ہو گئی اس حوالے سے پھر اب بتا دو وہ والا بتا دو آڑ دلاتے ہیں جیک جیک کر ایک غلطی کرتا ہے گناہ کرتا ہے گناہ پر پھر توبہ کر چکا ہوتا ہے اور اس کو پھر دوبارہ آر دلائی جاتی ہے وہ آر کسی بھی عنوان میں دلائی جائے مزاق میں بھی دلائی جا سکتی ہے اور اس کو شرمیدہ کرتے ہیں یاد رکھیں روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو اس, اس گناہ پر آر دلائے جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہے تو آر دلانے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ خود اس گنا میں مبتلا نہ ہو جائے ہم اپنے شریعت کو شریعت کے مزاج کو پہچانے ہماری شریعت ہمیں سنجیدگی کا زیادہ درج دیتی ہے اور مطلب کہ آپ بتائیے رونے کی جتنی روایتیں لکھی ہوئی ہیں رونے کے حوالے سے جتنی درگی بات موجود ہے ہنسی مزاق کے حوالے سے یا مزہ کتنی آٹا صلی اللہ تعالی وسلم چند ایک واقعات ہیں چند ایک واقعات ہیں وہ بھی اتنے پاکیزہ ہیں کہ مت پوچھیے بات چند ایک واقعات اب ان واقعات کو بنیاد بنا کر کوئی اس کو اپنا پیشہ بنا لے کوئی یہ کہ فاقہ کرے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت میں فاقے بھی ہیں فاقے کرے رونا بھی ہے رونا بھی, بھی, بھی ہے دماغ میں سنوں تو یہاں تک لکھتے ہیں اللہ کیا جہنم ابین سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی ہیں اتیائی کم پھر اپنے اہل و حیال کے ساتھ اس طرح کے مطلب کچھ خوش طبی فرما لینا اپنی پھر رضواج متحرات کے ساتھ آپ جلوہ فرمائے تو وہ تھوڑا سا خوش تبئی کے ایسے چند ایک واقعات مل گئے تو میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے بس یہی چند ایک واقعات ہوتے ہیں جن سے کتاب ہوئی تریسٹھ سال اور ظاہری زندگی میں چند واقعات 63 سال کی جو حیات ظاہری تھی اس میں یہ چند واقعات ہیں تو اس کو دلیل بنا کر پاکیز کی آپ کے مزاح مبارک میں ایک شخص کو ایک شخص نے اونٹ کا سوال کیا تو آپ نے فرم ہے میں تجھے اونٹ کے بچے پہ بٹھاؤں گا اور ہونے کا اونٹ کا بچہ تو فرمایا کہ ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ ہی ہے تو اب دیکھیں کتنی نہ دل آزاری ہے نہ ایسا ایک اور پہلو ہے ابھی کال لیں گے میں آپ کو عرض کر دوں پھر انشاءاللہ کال کی طرف بڑھیں گے پھر آپ سے مدد نہیں پھول لیں گے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر جیسے چھوٹی بہن ہے بھائی ہے یا اپنے گیدرنگ کے اندر کسی شخص کو مذاق کر کر کے اتنا ٹارگٹ کرتے ہیں کہ وہ بالاخر نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے اور معاشرے کے اندر اس طرح کے واقعات ہیں کہ وہ گھر میں چونکہ اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا تو وہ کسی نہ کسی غلطی کے اندر مبتلا ہو گیا اس پہلو پر آپ سے ضرور مدنی پل حاصل کریں گے ایک کال ہے اس کو شامل کر لیتے ہیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نام محمد اکرم ہے غیر لکھا سے بول رہا ہوں یہ رانا شراء کی باردہ محرط ہے کہ حضور بعض لوگ ہنسی مذاق میں چوٹ بول جاتے ہیں تو اس طرح وہ چوٹ گرا جاتا ہے یا نہیں دوسرا حضور سنجیدگی کے بارے میں سنجیدگی کی کچھ فوائد بیاں اور فرما دیجیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جھوٹ کی کئی اقسام ہے اب اس نے کس قسم کا جھوٹ بولا اسی کے مطابق حکم ہوگا ہمارے ایک روایت میں ہے کہ مفہوم ہے کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ سے اجتناب نہ کرے تو بچنا چاہیے ورنہ جھوٹ کی اقسام کے مطابق ہی اس پر حکم اور یہ بھی غلط فہمی ہے کہ یار مذاق میں جھوٹ بولا تھا تو جھوٹ بولنے کی مذاق میں بھی اجازت نہیں ہے اور دوسرا انہوں نے سنجیدگی تو سنجیت جی کے تو فائدے فائدے ہیں سب سے اہم فائدہ تو سنجیت جی کا یہ کہ سنجیت گی سے انسان کا اپنا وقار بلند ہوتا آج آپ کہیں بھی چار آدمی کے بیچ میں بیٹھی ہے ایک شخص سنجیدہ خاموش بیٹھا ہوا ہے اب شروع سے آخر تک مطلب آپ سمجھے گی کہ یعنی واقعی کو بہت اہم اور بڑی ہی مطلب کہ روبدار اور اہل علم شخصیت بیٹھی ہوئی ہے ادھر اس نے بولا اور پھر پتا چلے گا کہ یہ کیا بولنا جو نا بولنا بھی تعارف ہے ایک فلاسفر نے کسی کو سے ملاقات ہوئی تو اس کو کہا کہ تو اسے بات کر اور کیوں تو بات کرتا کہ میں پہچانوں کا تو ہے کون صحیح بولنا انسان کا تعارف ہے اسی طرح ایک آدمی سنجیدگی سے ہٹ کر مذاق مسکری کرتا رہتا ہے تو وہ مطلب کبھی بھی دن میں جگہ نہیں بناتا سنجیدہ آدمی کی جی ہمیشہ قدر <coughs> کی جاتی ہے <coughs> <اور> جاہل <coughs> کا پرمئے <پرکا مطلع> <coughs> <coughs> سنجیدگی اور خشکی <خخ> دونوں کے فرق کو سمجھیے گا بندہ خشک نہیں ہونا چاہیے فرقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک میں مسکرانا تھا اب مطلب کہ چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی اور صحابہ صاحب کرم علیہ اس مسکراہٹ پہ قربان قربان تھے تو خشکی نہیں ہونی چاہیے کہ منہ پھلا ہوا ہے اور لگے <اخخ> ایسا نہیں کوئی آپ کے قریب آئے تو بس وہ اتنا قریب آ جائے کہ وہ قریب جاتا رہے روخاپن جس کو کہتا ہے نا طبیعت کا رخاپن نہیں ہونا چاہیے طبیعت میں آپ کی مطلب کہ وہ تڑاوٹ ہونی چاہیے کوئی آپ کے پاس آئے تو اس کو لطف ملے لطف مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو لطف کے نام پر گفلت ملے وہ خشک نہ ہو مطلب پھر ایک انسانی کیفیت ہوتی ہے جب نیک لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی اپنی کیفیت ہوتی ہے تو وہ اچھی بات کرتے ہیں تلطف کی بات بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ خوف خدا کی باتیں بھی کرتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ جتنے بھی اولیاء کاملین کی اپنی سیرت پر ہیں بلکہ امبیا کرام ارحم السلام کی سیرت پر ہیں صاحبۂ کرام کی سیرت پر ہیں جتنی سیرتیں پڑھتے ہیں ان کے کارہائیں نمایاں ایک سے ایک, ایک سے ایک بلند بالا ان کے کام ہیں بلند بالا ان کے اقوال ہیں سب کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت کا بہت اہم پہلو آپ کسی بزرگ کی کتاب اٹھا لیجئے ان کی کتاب کے اندر خوف خدا کا ایک پہلو ہوگا ایک ہیڈنگ ہوتی ہے خوف خدا وجن آپ مجھے بتائیے کتنے بزرگوں کی آپ نے سیرتیں پڑھی ہیں آپ لاکھوں بزرگوں کی سیرتوں کا اگر آپ کا مطالعہ ہو تو مجھے کتنی کتنی کے بزرگ کی سیرت کے اندر ہیڈنگ لگی ہوتی ہے مزاح مسخری آپ چلیں پروف کریں بہت بہت بہت برابر نہ وہ خوش طبعی کے چیدہ چیدہ چند ایک واقعات کا ہونا ان کی مطلب کہ مذاق مسکری کی عادت کو نہیں بتائے گا وہ تو مطلب ہے جیسے امیر نے سنا تھا امیر سننے کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں آپ کے کیسے رونے کتنا اللہ کے خوف سے اور دیگر مطلب اس کے رسول میں ان کا مطلب کہ رونا دیکھا جاتا ہے لیکن امیر سننے کے ساتھ بیٹھنے والا آدمی کبھی بھی بور نہیں ہوگا مطلب گھنٹوں گفتگو فرماتے ہیں جیسے مذاکرہ ہی لے لیں کتنی طویل گفتگو ہوتی ہے اور خوش طبی ہوتی ہے اور بندے میں دلچسپی کیسی ہوتی ہے لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے الحمدللہ بیٹھے ہوتے ہیں تو رخا نہیں ہے روخا پنجہ تو رخا بند نہیں ہو تو بس اس سے آپ مثال لے لیجیے کہ اوریہ کاملین کی جو سیرت ہم نے پڑھی ہیں ان کی سیرتوں میں ایک مین ہیڈنگ ہوتی ہے خوف خدا سے رونا اور رقط قلبی عشق رسول یہ ساری چیزیں ہوتی تھی دل جوئی کے واقعات تو ملیں دل گے دل کے کے واقعات واقعات نہیں, نہیں. دل آزاری واقعات. بالکل دل ہزاری اور وہ بھی مسلمان کی دل ہزاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے تو ایک موٹا اصول یاد رکھیے کہ دلوں کا اطمینان یہ غفلت والی ہنسی میں نہیں ہے آپ کو سکون چاہیے آپ کو آپ بہت پریشان ہیں اور آپ کو پریشانی سے باہر نکلنا ہے تو یہ عارضی طور پر اس طرح ہنسی مزاق کر کے جب آپ واپس آئیں گے تو دوبارہ اسی گھول میں ہوں گے جس گھول سے آپ نکلے تھے تھوڑی دیر کے لیے آپ باہر چلے گئے ہنسی مذاق ہوں گے واپس آئے ایک ایسا حل نکالیں جس میں آپ جائیں جب آپ وہاں سے نکلیں تو آپ کا وہ میٹر حل ہو چکا اور وہ ہے اللہ کا ذکر وہ ہے خوف خدا وہ ہے قرآن کی تلاوت ان موٹیویشن اصولوں کو یاد رکھیے ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بہت ساری پریشانی ایسا مزید گفتگو آگے بڑھائیں گے ایک کال کو مزید شامل کر لیتے ہیں نیکسٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام شاہد آشمیہ طاری باب المدین اکراب کی شاید کاروں نگر شعرے کی وارثہ میں سوال ہے کہ یہ اپریل فون کے موقع پر لاتا لوگ مذاق کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں بعلقات اس میں جو کئی کئی گھر جو ہے جاتے ہیں اس کے بارے میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ایونٹس بھی ہیں مزہ ہاں ایونٹ بھی ہیں یہ فسٹ اپریل کو یہ مناتے ہیں یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے غیروں کا طریقہ ہے وہاں سے چل کر ہمارے معاشرے میں داخل ہوا اور یہ سراسر اس میں لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں اس کے اندر اور لوگوں کو ٹائم دے دیتے ہیں وہ آتا ہے پھر ان کو پتا چلتا فون کر دیتے ہیں اپریل فل منایا ہم نے آپ کے ساتھ چیزیں بیچتے خوف زدہ کر دیتے ہیں ڈرا دیتے ہیں ہیں دیتے ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں یہ کیا جواب دیں گے مرنے کے بعد اسی لیے مطلب یہ, یہ, یہ, یہ تو بہت ہی مضموم اور بہت ہی قابل گرفت مزاح کرتے ہیں اس میں اور اس میں تو بہت سارے گناوں کا ابتدا ہے حقوق عباد کے معاملہ تھے حقوق عباد اور مرد اور عورتوں کے مسائل یہ درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اس آفت سے بھی محفوظ فرمائیں شعر ہے بہت پیارا مجھے ایسی یاد آ گیا غم کی آپ بات فرما رہے تھے نا تو کسی نے کہا ہے کہ غم ہے گزشتنی خوشی بھی گزشتنی یعنی غم بھی چلا جائے گا اور خوشی بھی چلی جائے گی دونوں جانے والی چیزیں ہیں کر غم کو اختیار جو گزرے تو غم نہ ہو تو غم کو اختیار کر لو کہ اس کے جانے کے بعد پھر غم نہیں آئے گا پھر اس کے بعد خوشی ہی آئے غم گی غم کے جانے سے بھی خوشی ہوتی ہے تو واقعی یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو سنجیدہ رکھے گا اور جو ناجائز مذاق ہیں مسق رکھے جی. ایک اچھا ماحول رکھے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے واقعہ ایک مرتبہ جاتے سیدنا سوہیب رودی اللہ تعالی کی آنکھ میں درد ہوا اور وہ کھجورے کھا رہے تھے بڑا خوبصورت واقع ہے کھجورے کھا رہے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ, تعالی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ کی آنکھ میں درد ہے آپ کھجورے کھا رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسری میں کھجور جو کھا رہا ہوں نا وہ مطلب دوسری دار سے کھا رہا ہوں اچھا کیا صحیح آپ کے ہاتھ میں درد اور آپ کھجور کھائے تو کہا میں کھجور دوسری ادار سے کھا رہا ہوں مطلب جس طرح درد ہے یہ ہو سکتا ہے اس سے مر جس سے درد ہے وہاں سے نہیں کھا رہا ہوں دوسری طرف سے کھا رہا ہوں یہ سن کر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم بےحد مسکرائے راوی یہاں تک کہتے ہیں کہ اس قدر مسکرائے کہ آپ کے پچھلے دانت مبارک بھی ظاہر ہو گئے اتنا مسکرانا یہ یہ کیا یہ بھی ایک بھی جائز خوش تھا بھائی ایک اچھا اس سے تو مجھے لگتا ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ ولی وسلم کے ساتھ کس طرح صحابہ کرام ملک اور ردوان اپنائیت تھی اپنایت کا ماحول تھا یعنی ایسا مطلب کہ حیبت اور غوب کا ماحول رکھنا کہ لوگ اپنے قریبی نہ یہ نہیں یعنی بادشاہ کا جو کانسیپٹ ہے اس سے بالکل برعکس بادشاہت کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو درباری ہوتے ہیں وہ بس ہاتھ باندھ کر اور بالکل خوف کے عالم میں کھڑے ہوتے ہیں ادب تو یہاں بھی تھا بلکہ ایسا تھا کہ اس ادب جیسا ادب بھی کسی نے کیا کیا ہوگا لیکن یہ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر آپس میں محبت پیار اور الفت کا ماحول تھا اور پھر یہ بھی ہوتا ہے سب کہ اگر کوئی بالکل سنجیدہ اور اس طرح کا وہ رہنا تو لوگ اپنی بات بھی اس سے شیئر نہیں کرتے یعنی صاحب منصب شخص ہے تو اسے چاہیے کہ اتنا نرم ہو اور اس کے اندر اتنا یعنی ایک تلطف ہو کہ اگر کوئی ماتا تو اس سے کوئی بات اپنی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکے اور اگر بالکل منہ چڑا اور بالکل سنجیدہ آدمی ہوتا ہے تو اس سے پھر کوئی جا کر نہ مشورہ کرتا ہے نہ کوئی اپنی بات شیئر کر سکتا ہے تو اس طرح سے وہ لوگوں میں بھی اکیلا رہ جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بس اپنے دین دینِ مدین کا جو ایک انداز ہے کہ مسلمان ایک ترقی کرے مسلمان ترقی کرے اور اپنے آپ کو ان معاملات میں مصروف نہ کرے جس معاملات میں پڑھ کر وہ کوئی کارائے نمایاں انجام نہ دے ہمارا مقصد جو ہے زندگی میں دنیا میں ہم اللہ کی عبادت کرنا اور تبلیغ کا کرنا نیکی کی دعوت کو کرنا ہم ایک مقصد کے تحت دنیا میں بھیجے گئے ہم ایسے ہی مطلب ہسی مذاق کرنے کے لیے اور غفلت کے ساتھ رہنے کے لیے ہمارا مطلب پرپز یہ نہیں ہے ہمارا ہم بہت امپورٹنٹ ہیں ہم اپنی اہمیت کو جانیں یعنی ہم ایسے نہیں کہ ہم اپنے وقت کو اس طرح مطلب الٹے سیدھے کاموں کے اندر ضائع کریں اور تباہ و برباد کر دیں اب کسی نہ کسی اچھے اور مطلب کہ پر اثر کام میں مصروف رہے مطالعے میں مصروف رہیے اور اچھی گیدرنگ رکھیے مطلب میں بھی مانتا ہوں لوگ دوستوں میں رہنے کو ہی مطلب ایک ترجیح دیتے ہیں دو چار دوست ہوتے ہیں اچھے تعلیمی یافتہ دینی علوم سے آراستہ جی خدا والے دوست رکھیے اور ان کے ساتھ رہیے کہ اگر کبھی خوش طبعی ہو جائے تو وہ خوش طبعی بھی دیل آزار نہ ہو ایک ایک بلکہ جو آپ نے فرمایا نا جس طرح کے ماحول کا کہ دینی ماحول ہو اچھا سلجھا ہوا اہل علم ہو تو اہل علم کے بھی لطائف ہم نے دیکھے ہیں ہم اہل علم کی صوبہ میں کبھی بیٹھنا ملتا ہے تو وہ بھی بابوقات تفنون ہوتا ہے ان کی طبیعت میں وہ اتنے پیارے انداز پر ہوتا ہے ادبی تفنن ہوتا ہے کسی لفظ کے استعمال کے اندر کبھی تفنون ہوتا ہے تو ان کا معیاری کچھ الگ ہوتا ہے اور الحمدللہ اس کے اندر نہ دل نہ کوئی ناجائز ہے ہوتی ہے لیکن وہ بڑا پیارا ایک ادبی لطیفے آپ کہنے ہیں وہ ادبی لطیفے نہیں جو ہمارے یہاں ادبی لطیفے کے نام پر ہوتے ہیں ہوتے وہ بے ادبی کے لطیفے ہیں لیکن واقعی ادبی لطیفے جن کو کہا جائے کسی نے لفظ استعمال کیا اب اس کا مانا اس نے کچھ اور مراد لیا اور اس کو پھر وہاں پر استعمال کر کے بتائے تو اس طرح کی گفتگویں ہوتی ہیں اور اہل علم کے درمیان ہوتی ہیں الحمد بس یہ دے نشین رکھ لیجیے کہ اگر مزاق کی صورت پیدا ہو تو کبھی کسی کا مذاق مت اڑانا ہم مزاح میں مذاق اڑانے کو ترجیح دیتے ہیں جی. حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ مذاق اڑانے والے کے لیے ایک حدیث پاک ہے الترکیب الطریب کے حوالے سے کہ مذاق اڑانے والے کے لیے جنت پہ ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ آؤ وہ غم و تقریب کی حالت میں آئے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر دوسرا دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ تو غم اور تکلیف کے ساتھ آئے گا جب وہ پہنچے گا تو اس پر وہ دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا مسلسل اسی طرح ہوتا رہے گا تاکہ اس کے لیے دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ مگر وہ نہیں آئے گا ایسی تکلیف دی جائے گی ایک اور حدیث سنیے جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کو اس کے کسی ایسے گناہ کی آڑ دلاتا ہے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے تو مرنے سے پہلے اس عمل میں مبتلا ہوگا جس کو میں ابھی بیان کر چکا ہوں تو کبھی بھی اس طرح کی مسلمانوں کو ازیت دینے والے معاملہ سے بچیے اور کسی کو بھی ایسا مت کیجیے کہ جس کو تکلیف پہنچے مذاق مسکری میں میں نے چند آپ کو مدنی فل ارض کر دی ہیں کسی کو موٹا نہ کہیں کسی کو کالا نہ کہیں ہاں کسی کی پہچان کے لیے اگر کوئی صاحب نے جملہ کسی کو کہہ دیا تو ایک الگ ہوتی ہے لیکن ہم یہ پہچان کے لیے نہیں کہتے مطلب واقعی کوئی لاکھ قصہ ہی آپ کے سامنے آ جائے نا آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ کیوں ایسا ہوگا مگر اس کے منہ پر اس کی طرح برائی نہیں کی چار آدمی کے بیچ میں بولنا تو یہ بہت ہی مایوس سی بات ہے جی ہاں سر کال دے دیجیے یہ کوئی اسلامی بھائی ہے جو رو رہے ہیں باپا کے پاس اللہ حکم جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے یہاں بھی رونے والوں کی پذیر آئی ہے والوں کی پذیر ہنسنے والا کبھی دل میں جگہ نہیں بناتا تھا یہ آپ مطلب آپ کل لیں اس کا جو بھی آپ کو مطلب تجربہ کرنا ہے دیکھیں اس کو باپا نے نیوالا کھلایا پھر اس سے کھانا شروع کر لگتا ہے یہ کھانا نہیں کھا رہا تھا جی جی یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ تقاضا تھا کہ پاپا کھلائیں, کھلائیں گے تو میں کھاؤں گا اب یہ اپنے انداز ہیں یہ بھی محبت ہے الحمدللہ للہ کی سیرت میں بھی رونا زیادہ ہے ان کے اس رقط قلبی رونے سنجیدگی ان تمام چیزوں نے دیکھیں آج کے دور میں نوجوانوں کو قریب کیا نا اور بڑے بڑے لوگ ان کے قریب آ گئے نا زبان میں اثر پیدا ہوتا ہے مزاج میں اخلاق میں بڑی مطلب کہ شگفتگی پیدا ہو جاتی ہے ماشاءاللہ اللہ کال یہ پلیٹ لے گیا دیکھا اے باپا کی پلیٹ اے زلف امام کی نیت ہے کروا کروا کر مدنی قافلے کی بھی نیت ہو گئی ماشاء اللہ جی جی جی میرا نام شفقت علی ہے بھاول پور سے بول رہا ہوں شفقت یہ ہے کہ دوستوں میں بندہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ اتنا سنجیدہ ہو خاموش ہو دوسرے دوست مذاق کر رہے ہو اور وہ خاموش بیٹھا ہو تو دوسرے دوست یہ کہتے ہیں کہ یار اس کو کیا ساتھ رکھنا ہے اس کو سائڈ پہ کرو تو اتنا سنجیدہ بھی نہیں ہونا چاہیے بس یہ سوال تھا میرا کہ سنجیدہ کیسے ہو وہ ہیں سائیڈ کے تو سائیڈ میں ہو جاؤ آپ کو کیا ضرورت ہے کمبل بننے کی ان کو ایسی دوستوں کی صحبت میں بیٹھتے کیوں ہیں جو اس طرح کے مطلب کہ مذاق مسکری والے ہوں آپ سنجیدہ لوگوں کی صحبت میں کیوں نہیں بیٹھتے وہ پہرا سائیڈ ہو جاتا اس کے کہنے کا بھی کیوں انتظار کر رہے ہیں آپ سائیڈ ہو جائیے دنیا میں ایسے دوست آپ کو نہیں ملیں گے جو خوف خدا والے ہوں سنجیدہ ہوں کہاں ملتے ہیں نیک ہوں متقی ہوں متقی کی دوست متقی لوگوں کی دوستی اختیار کریں کہ ہڈی پاک میں آتا ہے دوست دوست کے دین پہ دیکھو تم کس سے دوستی کر رہے ہو دوستی دا. کرنا یہ کوئی مطلب کہ یہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے اب ہمارے پاس اگر ٹائم نہیں ہے کیا پتا کہ آج آخری سلسلہ ہو کچھ نہیں کہہ سکتا اگر کل مغرب کے فوراً مد اعلان ہو گیا چاند ہو گیا سلسلہ تو پھر انشاءاللہ ہوگا لیکن نوعیت کیا ہوگی نوعیت کیا ہوگی ہم نہیں جانتے تو یہ بھی جو ٹاپک رکھا کیا عید کے موقع پر لوگ اس طرح کے دوستیاں مزاق مسکریاں کرتے ہیں تو اس لیے یہ ایک موضوع رکھنے کی حاجت پیش آئی کہ جو بھی ہے آپ اپنے و خوش طبی اور چہرے پر مسکراہٹ کا ہونا یہ سب اپنی جگہ پر ہے لیکن مذاق مسخری اور مزاح میں حد سے تجاوز کرنا جس میں دل آزاریاں اور تکلیفیں جھوٹ اور مطلب کہ بہت سارے خراب پڑھنے پڑھنے پڑھانے کا بھی تو بہت رواج ہے جی نا یہ بھی پورا ایک چیپٹر ہے لطیفے میسج کے اندر ایسا نہیں ہے بلکہ وہ دل مردہ دل مردہ ہو جاتا ہے آج بھی سنجیدہ رہے مگر خشک نہ رہے بس اتنا ضرور کروں گا آپ کو بھی تو کسی نے کہا تھا نا رونے والے انکل آ گئے کہتے ہیں ذاتی طور پر تو کہہ رہے صاحب کیا عرض کرو اپنے بارے میں اللہ آسانی کرے ماشاءاللہ میرا خالی امیر سنت دعا وغیرہ سے فارغ ہو گئے دکھائے گیا شہزادے کو شہزادے کے شہزادے کو ماشاءاللہ بارک اللہ یہ ہلال ہیں ہمارے حجیب بلال کے چھوٹے شہزادے بارہ ربیع نور کو ان کی ولازت بارہ ربیع نور شریف کو ان کی ولادت ہوئی ہے ماشاءاللہ اللہ نظر بس سے بجٹ چینل کے نارے ماشاء اللہ بارہ کلّ ابھی سے بچے کی تربیت ایسی ہونا کہ میرا ہوا یہی ہوتا ہے تو انشاءاللہ شاء دیکھنا آگے جا کر آپ کی نسلیں سنور جائیں گے انشاءاللہ شاء میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی وہ مچلیں ان نیک تم بنانا مدنی مدینے والے چاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں پھر سنت سکھانا مدنی مدینے والے ایک, ایک شخص نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ میں ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہوں جو بہت خوف دلاتے ہیں بہت ڈراتے ہیں تو میں کیا کروں تو آپ نے فرمایا کہ ایسو کے ساتھ بیٹھ اگر ایسو کے ساتھ بیٹھا جو تجھے ڈراتے نہیں تو پھر قیامت کے دن ڈرنا پڑے گا اور اگر ایسو کے ساتھ بیٹھا جو تجھے دنیا میں ڈراتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ نہیں جاتا تو خوف سے محفوظ کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا جہاں خوف ہو جہاں ڈر ہو جہاں رونا ہو جہاں دقت قلبی ہو وہ ماحول اور وہ جگہ بڑی ہی مطلب پاکیزہ اور مدینہ مدینہ ہوتی ہیں اپنے بچوں کو بھی اسی طرف لائیے خود بھی اس اسی طرف آئیے اور یہ دعوت اسلامیہ کا مدنی ماحول ہے جو آپ کو اعتدال کے ساتھ چلائے گا میانہ روی کے ساتھ چلائے گا جہاں خوش طبعی ہے وہاں خوش طبعی ہے اور جہاں پر رقط قلبی ہے وہاں رقط قلبی ہونی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کا جذباتا فرمائے آمین آپ دیکھ رہے ہیں ملت سنت فارغ ہو گئے آئی امیر سنت کے چل کے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں